يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليهم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجعل الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفظه ونفظه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسمس به نفسه ونحن أقرب منه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونوفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع اللي الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لأنه خرف أن قياه في العذاب الشليل قال قرينه ربنا ما أعطوه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يودل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين جمعہ اور پرداشین خواتین اسلام رمضان سے قبل میں نے ایک خطبہ دعا کے موضوع پر آپ کے سامنے دیا تھا جس میں دعا کی فضیلت اور اہمیت اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں انبیاء علیہ السلام زندگی کی مختلف مشکلات میں گھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پکارا کرتے تھے دعا کے اصول اور ضوابط اور رازا کیا ہیں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی تھی آج میں اسی موضوع کا تسلیمہ اور تکمیرہ لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں آج کے خدمے میں مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اوساف بتائے کچھ ایسی علامتیں بتائی ہیں یا کچھ ایسے اشخاص کے تعین ہمیں حادیث میں ملتی ہے کہ جن کی دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں وہ دعا کریں تو ان کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں اور وہ لوگ مست دعوات ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں آج کے قدرے میں میں اسی کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان تین دعاؤں کو رد نہیں کرتا ریجیکٹ نہیں کرتا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے فرمایا امام العادل سب سے پہلی دعا وہ حکمران وہ بادشاہ وہ منفقار وہ عہدے جو انصاف پسند ہو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہو انصاف کرنے والا بادشاہ انصاف کرنے والا عہدے دار اور انصاف کرنے والا منصف دار اللہ کے پاس اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے کہ کسی بھی عہدے پہ فائد رہ کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے پھر آپ نے فرمایا محین ایرس محین ایر اسی طرح سے وہ عہدے دار جوار کے وقت بیٹھا ہوا دعا کرتا ہے افطار کے وقت ہونے والی دعا بھی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے روزے دار جو صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے صبح سے شام تک پیاسا رہتا ہے اور اللہ کے حکم سے غروب آفتاب کے موقع پہ اپنے روزے سے افطار کرنے جا رہا ہوتا ہے یہ بھوک اللہ کے لیے تھی یہ پیاس اللہ کے لیے تھی یہ پابندیاں جو صبح سے شام تک ہی اللہ کے لیے تھی بھوک اور پیاس کے عالم میں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی مرادیں سنتا ہے اس کی اس کی تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کرتا ہے فراغ نے فرمایا ودعوت المظلوم تیسری دعا جو رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا ہے اور ایسی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاۃ دعوات لا ترکت تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہیں آپ نے فرمایا دعوت المسافر مسافر کی دعا آدمی سفر پہ جائے چاہے وہ سفر کسی دنیا بھی خرص کے کیوں نہ ہو تجارت کا سفر ہے بزنس کا سفر ہے آدمی جب سفر میں رہتا ہے تو مسافر کی دعائیں اللہ تعالی قبول کرتا ہے مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور پھر فرمایا ہوا دعوت الوالد اور اسی طرح والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعا بھی اولاد کے حق میں سنتا ہے والد کی دعا بھی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور تیسری دعا, آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا تو دونوں میں تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو بتایا ہے مظلوم انسان جب بھی وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کسے کہتے ہیں مظلوم جس پہ ظلم ہو کوئی ناحک کسی کا مال ہڑپ کرے کوئی ناحک کسی پہ ظلم کرے کوئی نا کسی کو ستائے کوئی نا کسی کی آپوں سے کھلواڑ کرے کوئی نہ کسی کو مارے کوئی نہ کسی پہ غصہ کرے کوئی ناحک کسی کا دل توڑے الغر ظلم کی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں ظلم کی دسیوں شکلیں ہو سکتی ہیں اگر کسی نے کسی پہ ظلم کر دیا اور مظلوم کو ٹھیر پہنچ گئی مظلوم کو تکلیف پہنچ گئی اور اس کی زبان سے آہ نکلے اس کی زبان سے بدوا نکلے تو یہ بدوا سیدھے عرشے لاہی کو جا کے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھاتی ہے اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے مظلوم جب بدوا کرتا ہے تو ہدیسوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے حضتی وہ جل علی لہن میرے حس و جلال کی قسم اے میرے مظلوم بندے میری مدد تیرے پاس آ کر رہے گی اگرچہ تھوڑا انتظار کیوں نہ کرنا پڑے میری مدد آئے گی لیکن دیر سے آئے گی اللہ کا قانون ہے دنیا میں کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے دنیا میں کوئی کسی پہ ظلم کرے اللہ تعالی مظلوم کے سامنے ظالم کو رسوا کر کے رہتا ہے دو گناہ ایسے ہیں حدیثوں میں آتا ہے دو گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے اور سارے گنا ہیں دنیا میں ان کی سزا ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی لیکن دو گناہ ایسے ہیں ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل کے رہتی ہے پہلا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو ستانا ماں باپ کو تکلیف دینا اور دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مظلوم کی آنکھوں کے سامنے رسوا کرے گا اولاد اللہ تعالیٰ اور کی نظروں کے سامنے یا کے بعد ہی صحیح اسی دنیا میں اس اولاد کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا اور آزمائشوں سے گزارے گا مظلوم مظلوم کی دعا اور ایک بات یاد رکھنا مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو حقا کے مظلوم کی بددعا, وہ کافر بدعا اللہ تعالی دعا کی قبولیت کے لیے شرائط الگ ہیں اور بددعا کی قبولیت کے لیے شرائط الگ ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے دعا صرف مومن کی قبول ہوگی دعا صرف کی قبول ہوگی دعا صرف اللہ کے بندوں کی قبول ہوگی لیکن بدوا کا جہاں تک تعلق ہے بدوا کی قبولیت کے لیے ایمان کی شرط یاد رکھنا بدوا اگر ہم نے کسی کافر پہ بے بے ظلم کر دیا ہماری جانب سے کسی کافر کو بھی تکلیف ہوئی کافر تو کافر بے زبان جانوروں کو ہم نے اگر ظلم کر دیا بے زبان جانوروں کو ہم نے ستایا اس کا اثر زندگی میں دیکھنا پڑے گا مشروم کی بتوا بھائیوں زندگی میں بچنا رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا یمن بھیجتے ہوئے ذرا سوچو ایک نئے ملک کو بھیج رہے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جو قیمت ہی نصیحت بن جول رضی اللہ عنہ کی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی مظلوم, و اللہ اے مظلوم کی آڑ سے, سے بچنا اس لیے کہ مظلوم کی اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہو ہوتی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی پردان نہیں ہوتا کوئی حجاب نہیں ہوتا وہ سیدھے جاتی ہے سیمات کے دروازوں کو خیت خیت آتی ہے اور شرط قبولیت لے کے دنیا میں لوٹتی ہے میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے شہید بن زائد رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں شہید بن زائد رضی اللہ عام بڑے جلیل و قدر صحابی اشرح مبشرہ میں سے ہیں اشرح مبشرہ وہ دس صحابہ جنہیں دنیا ہی میں ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی چار کے ساتھ مزید صحابہ ان میں سے جو سب سے آخری اور نام ملتا ہے بن یہ زید بن عمر بن نفیل کے فرزند ہیں زید بن عمر بن نفیل جو زمانے جاہلیت میں بھی توحید پر قائم تھے ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید اشرح مبشرہ میں سے آدھے بنو میاں میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ مدینے میں جس, عورت میں جس کا نام تھا عروہ بنت آوس عروہ بنت آوس نے جلیل القدر صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا اور یہ تحمد لگائی کہ انہوں نے ناہب میری زمین ہڑپ کر لی ہے سعید بن زید نے ناہب میری زمین ہڑپ کر لی اللہ وہ اکبر سوچو ایک جلیل القدر صحابی امام علی صاحبینی عشرہ مبشرہ میں تھے جنہیں نبی کی زبانی کی بشارت ملی ہے اور ایسے صحابی بے ایک عورت باللہ الزام لگاتی ہے کہ اس شخص نے میری زمین حرب کر لی ہے اور معاملہ پہنچا مدینے کے گورنر مروان بن حکم کے دربار میں مروان بن حکم نے سعید بن زید کو بلایا اور اس پرٹون کو بھی بلایا مقدمہ مروان نے دونوں کی بات سنی صحیح بن نے کہا مروان تم تو جانتے ہو تم مجھے جانتے ہو مجھے پہچانتے ہو میں کیوں کسی کی زمین کیڑپ کروں گا کہا کہ میں نے اللہ کے ادبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی جائیداد نہ کھڑپ کرتا ہے ایک بارش زمین بھی کوئی نہ کھڑپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت کے روز ڈالے گا اس حدیث کو سننے کے بعد میں کیوں کسی کی زمین نہ مدینے میں یہ عورت چھوٹی ہے جو مجھ پہ الزام کہ میں نے نہ زمین ہڑپ کیے فہار نیبا پا رہا پرور دگارا اس عورت کو نابینا نا کر دے اس کی پسار چھین لے وقت تو یہاں پیئر اور پرور جس زمین کے بارے میں اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے وہ زمین ہڑپ کی ہے پرور اس کی موت اسی زمین میں آئے پرور حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا شہید بن زید رضی اللہ عنہ کی بتوا کے چند کے بعد چند شام گزرے تھے اور عورت کی بینائی ختم ہو گئی اس عورت کی بینائی چلی گئی نابینا ہو گئی اور ایک مر سلے جب وہ اپنی ضرورت کے لیے اٹھ کر رات کے روز جا رہی تھی جب وہ زمین سے گزر رہی تھی جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا وہاں ایک گڑھا تھا ٹھوکر لگی اسی گڑھے میں گئی اور وہیں مر گئی انتقال کر گئی مظلوم کی سے بچو اس لیے کہ اور اللہ کے درمیان کوئی عجاب کوئی رکاوٹ اور کوئی آج نہیں ہوا کرتی تو بھائیو جن لوگوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں جن لوگ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے مظلوم بھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں سے ایک ساتھ سات دن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تھے سات دن ابھی وقاص رضی اللہ عنہ کی خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ بڑے مستجاب الدا صحابی تھے ویسے تقریباً تمام صحابہ مستجاب الداواز تھے لیکن سات دن وقاص رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے ان کی دعا کا اثر فوراً نظر آتا تھا ادھر دعا ہوئی ادھر ان کی دعا کا اثر نظر آتا سات نبی وقاص رضی اللہ وان جو رشتے میں ہمارے نبی کے ماموں لگتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی دی اور فرمایا تھا اللہ پروتارہ سات بن نبی اوقا جب بھی تج سے دعا کرے پروزارہ سات بن اوقاف کی دعا کو سن لے قبول کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نبی وقاص رضی اللہ وسلم کے بارے میں ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ علیہ کا زمانہ خلافت ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ علیہ کے زمانۂ خلافت میں کوفا کے گورنر تھے سات دن نبی وقت رضی اللہ عنہ کوفا کے گورنر تھے اور کوفا کے لوگ معلوم ہے کتنے براہد ہے نافرمان ہے سرکش ہے کوفا کی تعریف ظلم پر بریت اور سرکشی سے نافرمانی سے بھری پڑی ہے انہوں نے سات دن ابھی وقتا صدی اللہ پر الزام لگایا کوفے والوں نے اور کہا حضرت عمر پاروں رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ امیر عمر تم نے کیسے شخص کو گورنر بنا دیا ہے ہمارے یہاں وہ نماز بھی پڑھنا نہیں جانتے ٹھیک سے وہ ٹھیک سے نماز پڑھنا نہیں جانتے اور ہمیں حکم دیتے جہاز میں شریک ہونے کا اور کچھ جہاز میں شریک نہیں ہوتے انصاف کرنا نہیں آتا انہیں کہتے شخص کو بڑا حساس مزاج رکھتے تھے یہ شکایت دیتے ہی پہنچی. پہلی فرصت میں ساتھ بھی نبی کو معلوم کیا ہٹا دیا عہدے سے ہٹایا اور اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ کوفا جاؤ کوفا جا کے معلوم کرو تحقیق کرو سات بین نبی وقات کے بارے میں جو پہنچی ہے. اس میں سچائے اور ہے. یاد کوئی نماز مسجد میں جاتی کمیٹی. اور لوگوں سے پہنچتی کہ لوگوں بھی نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ایک مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا جب ایک پہنچی اثر کی نماز کا جن کو عمر فاروق نے ہمیں امپر گورنر بنایا تھا وہ سیکھ سے نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے اور ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے اور جہاد کرنے کا حکم تو دیتے خود شریک نہیں ہوتے سات دن نبی وقاص رضی اللہ ونوی سامنے ہی کھڑے تھے اور بھری جماعت کے سامنے پوری مسجد میں بھری جماعت کے سامنے اس دلیل کر صحابی کی توہین ہو رہی ہے اور سات دن ابھی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جنہیں ایک مرتبہ تیر اندازی کرتے ہوئے دشمن پہ تیر چلاتے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عرم فدا کابی بھی وہ امی سات دن ابھی وقات تیر چلائے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوگا صحابہ میں طالبان بھی نبی اور پانچ واحد صحابی ہیں جن کے حق میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے ماں گاؤں سا آپ سے قربان ہے ایسے صحابی جو نبی کے ماموں لگتے تھے اتنا بڑا الزام اور پوری جماعت کے سامنے کہ نماز بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ میں انصاف نہیں کرتا ہوں میں جات میں شرکت نہیں کرتا ہوں میں ٹھیک سے نواز بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوں پرو ہوں اگر یہ شخص کے الزامات نے چھوٹا ہے تو پرو اس کی عمر لمبی کر دے اس کی حیات لمبی کر دے لمبی حیات کی دعا تو بظاہر اچھی دعا لیکن باقی جو دو چیزیں اس کی روشنی میں دیکھو کہا کہ اس کی حیات لمبی کر دے اور پرور اس پر غربت مسلط کر دے فکر واہ مسلط کر دے اور کہا پرور تیسری دعا یہ کہ پرور دگارہ اس شخص کو فتنوں میں مبتلا کر دے حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دعائیں قبول نہیں یہ جو دعائیں قبول ہوئی میں نے دیکھا وہ شب بڑی لمبی حیات پایا اتنی لمبی حیات پایا اتنی لمبی حیات پایا کہ اس کی فرقیں جو ہے پوری طرح سے لٹک لٹکتی تھی راستے میں نہننا راوی عزیز کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بڑھاپے میں جبکہ اس کی پرچے لٹکنے لگی تھی راستے سے گزرتے ہوئے لڑکیوں کو عورتوں کو چھیڑتے ہوئے گزرتا تھا نو سویدھا دیکھو اللہ, اللہ کے نبی تھے اور جن کے حق میں اللہ کے نبی کی خصوصی دعائیں بھی تھیں ایک تو نبی کی دعاؤں کا اثر تھا اور دوسرے مظلوم تھے مظلوم ہونے کی ناحیت سے ان کی دعا اس طرح سے شرف قبولیت سے نوازی گئی اور بھائیو قبولیت دعا کا ایک اہم ترین سبب دعا کی قبولیت سے ایک اہم ترین سروس آدمی کو جو سفت اللہ کے نزدیک مستقب دعوات بناتی ہے دعا و دعائیں جس کی قبول ہوتی ہے ان میں سے صفت ہے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری ماں باپ کی اس قدر اطاعت کرنا کہ وہ خوش ہو کر ہماری اطاعت سے ہماری فرما برداری سے ہماری تابے سے خوش ہو کے رات میں اٹھ کر ہماری مائیں ہمارے حق میں دعا کرے ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں دعائیں وہ اولاد وہ اولاد وہ بیٹے اور وہ بیٹیاں جو اپنی ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں ماں باپ کے مکیوں و نا بدار ہو ماں باپ کی سات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک مستجاب العبات بناتی ہے ماں باپ کی سات کرنے والا مستجاب دعوات ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آدھے نبوی میں ایک جل قدر شخصیت تھی جلیم کرد آواز تھی اور ان کے مستجاب و ہونے کا راز یہی تھا وہ اپنی ماں کے بڑے متیوں فرما ماں بردان تھے آپ نے سنا ہے یہ شخصیت کس کی ہے ویسے قرنی رحمت اللہ علی کی ہے وہ ایسے کرنی رحمت اللہ علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور یمن میں رہتے تھے یمن میں رہتے تھے ایک بوڑھی ماں تھی بیمار ماں کی بزرگ ما تھی بوڑھی اکیلے لڑکے ایمان تو لا لیے اسلام پہنچا تھا یمن میں ایمان تو لا لیے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہ رہے تھے مدینہ آنا چاہ رہے تھے تاکہ نبی کریم قرتوں سے ملاقات کریں شرف سے صحبت حاصل ہو صحابی ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ یمن سے مدینہ آنا چاہتے ہیں تو اس درمیان جو ایک مہینہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا کافی بسوں پیش کرتے رہے کافی سوچا انہوں نے نبی کی صحبت کا شرف ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں نبی کا صحابی بننا کیونکہ صحابی بننے کے لیے ضروری ہے ایمان کی حالت میں نبی سے ملنا نبی سے اگر کوئی صحابی نہیں بن سکتا نبی کا زمانہ پایا ہے اب صحابی بننا چاہ رہے ہیں اور صحابی بننے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر مہینہ دیر مہینے کے لیے مدینہ جانا ہے اور اگر مدینہ جاتے ہیں اس کی ماں ماں کو دیکھے گا کون اس کی تعیداری کرے گا کون اس کی دیکھ بھال کرے گا کون بہت سوچا بہت سوچا دو فضیلتیں ان کے سامنے تھی ایک شرد صحبت کی فضیلت تھی اور ایک ماں کی خدمت کی فضیلت تھی کس خدمت کو ترجیح دوں کافی سوچنے کے بعد کافی سوچنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں شرد صحبت کی قربانی دیتا ہوں اپنی ماں کے لیے جب تک ماں ہے ماں کی خدمت میں رہوں گا اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر نبی حیات سے رہتے ہیں تو اس کی نبی سے ملوں گا اللہ اکبر شرح صحبت کو چھوڑ دیا ماں کی خدمت میں لگے رہے ان کی یہ آدھا ان کا یہ طرز عمل اور ان کا یہ جذبہ خدمت اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ وہ ایسے کرنی اللہ کے نزدیک مستجاب و داواس ہو گئے تھے وہ دعا کرے ان کی دعائیں کروڑ ہو جایا کرتی تھی اور اللہ اکبر اس سے بڑی احساس کی بات کیا ہے وہ ہیں یمن میں اللہ کے نبی سے ملنے بھی نہیں آ سکے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ اللہ ان کے بارے میں بتایا اللہ نے ان کے بارے میں بتایا اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یمن میں ایک شخصیت ہے جس کا نام اویس ہے یمن میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ویس ہے کہا وہ اپنی والدہ کے بڑے متیو فرما بردار ہیں اپنی ماں کے متیو فرما بردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحابہ سے ان کی پہچان دیکھو کہ انہیں برس کی بیماری لاحق تھی برس کی میں بیماری آپ جانتے ہیں سارا بدن سفید ہو جاتا ہے سبے سبے چٹے پورے بدن میں آ جاتے ہیں لا علاج مر سہی ہے اللہ علاج مر سہی ہے انسان لاکھوں خرچ کر لے کروڑوں خرچ کر لے یہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی پیر دی ہی جاتی ہے وہ ایسے کرنی اسی برف کی بیماری میں مفت تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مستعباد ہو گئے تھے اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالی شفا درف کی, بیماری سے برس کی بیماری سے نجات مل گئی ہاں بدل میں بیماری باقی رہ گئی تھی اور وہ ایسے ترنی کہاں کرتے تھے کہ یہاں اللہ نے وہ بیماری اس لیے باقی رکھی ہے کہ جب بھی اس پہ نظر پڑے تو مجھے اللہ کی یاد آ جائے جب بھی اس پہ نظر پڑے میں اللہ کو نہ اللہ کی یاد باقی رہے اس لیے اللہ نے اس مقام پہ یہ بیماری باقی رکھی ہے نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا وہ اپنی ماں کے بڑے متعیو کا بردار ہیں انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا کی بدولت اللہ نے ان کی برف کی بیماری دور کر دی اس نے صحابہ سے کہا اگر تم میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہو جائے اور ان کی دعا لے سکتے ہو تو ان کی دعا لے لینا اللہ بلد. ان کی دعا لے سکتے ہو تو لے لینا اللہ کا کرنا یہ ہوا ان کی ماں کی حیات طبی ہوئی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی آپ انتقال پر چکے وہ آ نہ سکے شرب صحبت پا نہ سکے اب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جستجو تھی ہمیشہ ایک جستجو میں لگے رہتے کہ اویس کب آئیں گے حج کا موسم ہوتا تھا جب سارے عرب سے اور عرب سے باہر سے حاجیوں کے قافل آیا کرتے تھے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ علو کا معمول تھا یمنی آجیوں کا قابلہ جب بھی آتا جا کے پوچھا کرتے کیا تم نے ویس نام کی کوئی صاحب ہے کیا تم نے ویس نام کی کوئی شخصیت ہے لوگ کہتے کہ نہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سمانے خلافت میں وہ آ گئے حج کے لیے آئے اور عادت کے مطابق حضرت عمر یمنی حجرات کے قابل میں گئے اور کہ تم میں اویس نام کی کوئی شخصیت ہے لوگوں نے بتا کے دیکھو یہ بزرگ ہیں عمر فاروق رضی اللہ پورن تشریف لے گئے اور جا کے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو خوشخبریاں سنائی تھی وہ ساری خوشخبریاں سنائی اور دعا کی درخواست کی کہ اویس میرے حق میں دعا کر دینا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آپ سے دعا لینے کے لیے کہا غور کرو یہ مقام یہ رتبا کہ رضی اللہ جیسا انسان جس کے بارے میں اللہ کے نے فرمائی نبی عمر اگر میرے بات نبوت اور کا سلسلہ جاری رہتا تو رتبا کی یہ یہ کیسے ملا یہ مستجاب ال کیسے ہوئے یہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے بھائیو ہم میں سے کتنے کتنے خوش نصیب رہتے ہیں کہ ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم ہے ہمارے ہمارے والد ہوں گے یا کسی کی والدہ ہوگی وہ ہماری خدمت کے محتاج ہوں گے وہ بیمار ہوں گے وہ مریض ہوں گے ان کی ہوں گی ان کی چاہتے ہوں گی لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے کتنے کتنے لاکان ایسے ہوں گے کہ بیوی کوئی شکایت کرتی ہے بیوی کا ہلکا سا کوئی بھی مرض ہو فور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فکر کرتے ہیں توفیق نہیں ہوا کرتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں مستجاب بنائے گی ماں باپ کی ساتھ اور خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے والا اس کی دعائیں اللہ کے نزدیک شرف سہولت سے نوازی جائیں گی شاہ رضوان سے صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے پاس ان کی شخصیت اس طرح مقبول تھی ان کی قبولیت کا انداز ایسا تھا کہ سبحان اللہ ان کا مقام ایسا تھا اللہ کے پاس کسی معاملے میں اگر وہ قسم کھا لیتے اللہ کے نام کی اللہ کا نام لے لیتے کسی بھی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیتے ان کی قسم پوری ہو جاتی اور ان کی جو بات کھاتے اور جس بات کے لیے وہ قسم کھاتے وہ بات ویسے ہی ہوتی رہتی بخاری شریف میں حضرت انس بن میں رضی اللہ عنہ کا بہت, بہت مشہور واقعہ بخاری شریف میں مروی ہے انس بن میں رضی اللہ عنہ و قدر صحابی ہیں ان کی بہن تھی جن کا جھگا اور عورت سے ایک اور خاتون سے اور ان کی بہن نے ایسی مار ماری سامنے والی خاتون کو کہ ان کا دان ٹوٹ گیا سامنے والی خاتون کا دان ٹوٹ گیا مظلوم عورت ہے نہ توڑا گیا ہے وہ عورت اور اس مظلوم عورت کے رشتے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی انس بن نظر کی بہن نے ہماری فرا خاتون کا دام توڑا ہے ہمیں قصاص چاہیے نبی کریم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے انس بن نظر کو بلایا ان کی بہن کو بلایا اور بلا کے کہا کیا شکایت ہے تمہارے بارے میں کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میری بہن کا جھگڑا ہو گیا اور دان توڑ دیا ہے پس اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ان سے درخواست کیجئے کہ معاف کر دے میری بہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی مگر وہ مظلوم عورت اور اس کے رشتدار معاف کرنے کے لئے سیار نہیں معاف کرنے کے لئے سیار نہیں کہا کہ ہے اللہ کے نبی کم کہ اتنا بسنے پساس لینے پر ساتھ لینے نا مجھ سے انس بن نظر رضی اللہ نے کہا اللہ کے نبی اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو کم از کم اتنا کہتے ہیں دیت لے کر چھوڑ دیں دیت کیا ہے اسلام میں اگر کوئی ناک کسی کا ایک دانت توڑتا ہے تو اس کی دیت ہے پانچ ہوں ایک دانت اگر کوئی ناک کسی کا توڑتا ہے اس کا بدلا جائے پانچ اور وہ بھی پورا پورا بدلا نہیں وہ آخری معافی کے بعد پہلا حکم تو یہ ہے کوئی ناپ کسی کا دانت توڑتا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے پہلا حکم یہ اور اگر مزروم دے کر تو کے دے ایک دار کے بدلے اللہ کہا کہ دیت پانچ ووٹ اور معاف کر, کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا پر وہ مانگنے کے لیے تیار نہیں سننے کے लिए तैयार نہیں کہا کہ نہیں اللہ کے بھی ہمیں پس چاہیے اس طرح اس نے ہماری فلا خاتون کا دان توڑا ہے. ہم بھی اس بہن کا دان توڑ کر رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا تو انس نے کہا یا رسول اللہ تب سے رسلی ہے تر ہو گئی کے نبی کیا میری بہن رویے کا دان توڑا جائے گا میری بہن رویے کا دان توڑ اللہ کی نبی نے کابیں اللہی اللہ کا حکم کا سورت الماحدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَيْهِمْ اَنَّ النفسَ بِلْعَنِ بِلْعَنِ وَالْعُدُنَ وَالْعُدُنَ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ سورت الماحدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے اور اس شریعت میں بھی وہی بات ہے کہ کوئی ناپ کسی کا قتل کرتا ہے تو پساس میں اسے قتل کیا جائے کوئی نہ کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو دشاخ میں اس کی آنکھ بھی بھوڑی جائے کوئی نہ کسی کا دان کاٹتا ہے تو دشاخ میں اس کا اس کا کان کاٹا جائے کوئی نہ کسی کا دان توڑتا ہے کساس میں اس کا دان توڑا جائے کوئی نہ کسی کو زخمی کرتا ہے دیا جائے جو اللہ کے نبی نے اس آیت کا حوالہ دیا انس رضی اللہ جو اپنی بہن کے جذبہ محبت سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تک سے رسلیت اللہ کے ربی کیا میری بہن رویے کا دان توڑا جائے گا اللہ کا رسلی نہیں اس دان کی نظم جس نے کہ آپ کو پیغام حب اور دینے حب کے ساتھ بھیجا ہے آج میری بہن رویے کا دان نہیں توڑا جائے بات ایسی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی حکم کی مخارت کر رہے تھے نہیں وہ بہن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے جذبے محبت میں یہ جملہ نکل رہا تھا قسم کھائی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج میری بہن کا تارے چھوڑا جائے گا ادھر انہوں نے قسم کھائی اور ادھر فورن مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نے بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا ہم نے معاف کر دیا اللہ کو تھوڑی دیر پہلے معاف کرنے سے تیار نہیں تھوڑی دیر پہلے دیپ لیٹر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں پسند پر اثر تھے لیکن انس بن نظر نے جیسے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور کہا کہ اس رات کی قسم جس نے آپ کو دینے ہر کے ساتھ بھیجا ہے آج میری بہن روبیہ کا دانپ نہیں دوڑا جائے گا اللہ تعالی نے ان کی قسم کی لاز رکھ لی اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھ لی اور جس بات پہ قسم انہوں نے کھائی و بات پوری ہو کر رہی اللہ نے مسکو مہرت کے رشتے داروں کے دل پھیل دی دل اللہ کے بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا اللہ نے مظلوم عورت کے رشتے داروں کے دل پھیر دیے اور اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان عباد اللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اس روز زمین پر اگر وہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے نام کی قسم کھا لے رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان کی پسند کی لاٹ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد لوگوں کے, کے اور اور بڑا بن مالک رضی اللہ بھی یہی خصوصیت تھی ان کا شمار بھی انہی صحابہ میں سے ہوتا تھا کہ جو اگر کسی کسی بات کے سر, سر میں قسم کھا لیتے ان کی قسم پوری ہو کر رہتی آدھے راشدہ میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ صاحبہ رضوان اللہ علمان خلافت راشدہ میں مختلف جنگوں میں شریک ہوتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دشمن کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوتا دشمن سے قریب ہو رہا ہوتا مسلمان شکست سے قریب ہو رہے ہوتے مسلمان ہار کے قریب ہو چکے ہوتے ایسے میں صحابہ فوراً بڑا بن مالک کو تراش کرتے اور بڑا بن مالک سے کہتے اے بڑا بن مالک اللہ کے نام کی تسم کھاؤ آج کہ آج ہم رضی اللہ فور پسم کھاتے کہ اللہ کے قسم آج ہم جیت کر رہیں گے اور ادھر ان کے قسم کھانے کی دیر ہوتی ادھر لڑائی کا نقشہ بدل جاتا تھا پھر جو شکست مسلمان جو شکست سے قریب ہو چکے ہوتے وہ جاتے. جو شرب سبونیت کا اللہ تعالیٰ تمنائیں اور اس کی اللہ تعالی اس طرح سے سنتا ہے رمضان کا مہینہ یہ دعا کا مہینہ ہے جیسے میں نے اپنے پچھلے خطے نام کو بتایا تھا رمضان کا دعا سے خاص رشتہ ہے رمضان کا دعا سے خاص تعلق ہے اسی لیے رمضان دعا کرو اللہ سے مانگو مانگنے کا طریقہ جس کو آتا زندگی کے پورے مسائل حل ہیں اللہ سے مانگنے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے طریفہ جس کو آ جائے وہ زندگی کی مختلف ٹینشنوں میں کھر کر بھی سکون زندگی گزارے گا دعا, دعا کرو تجات میں اللہ کو پکارو تنہائیوں میں اللہ کو پکارو اللہ سے گڑ اللہ سے مانگو اپنی اپنی ہر تمنا اپنی ہر آزو رمضان کا مہینہ یہ دعا کا طرف دینے کے لیے آیا ہے دعا کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے اللہ سے مانگنے والے بندے بنو کہ مل وہ نبی وسلم بخاری شریف علی میں فرمانے جو اللہ سے مانتا نہیں اللہ کو ایسے بندے پہ غصہ آتا ہے جو اللہ کے آگے دستے سوال ناراض نہیں کرتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالی سے مانتا نہیں ہے ایسے بندے پہ اللہ تعالی کو غصہ آتا ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے اچھا بادہ ہاں اتنی بات ضرور ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر سنت کے دائرے میں رہ کر مانگے اور دعا کے نام پر وہ وداس وہ خراقہ کاب کا ہم مساجد میں جا بجا دیکھتے ہیں کہ دعا عبادت سے پڑھ کر بن گئی ہے، بن گئی ہے، ایسی دعائیں دعا دائرے میں جلالی کہ دعا جب کرو تو یا عزل جلالی کا واسطہ دے کر دعا کرو اللہ کو پگارو تو یا جلالی کہ کر پگارو اور اسرار کے ساتھ مانگو کہتے ہیں اللہ دعا رقل العالمین سے کہ کہنے والے کو سننے والوں کو توفیق پی فرمائے کہ ہم سب اللہ سے صحیح ماروں میں والے بندے دعا کرنے والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف رقل العالمین کا محتاج بننے اپنی ہر ضرورت اسی کے سامنے رکھنے کی توفیق بھی فرمائے اور قبولیت دعا کے جو اسباب ہماری میں بتایا گئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فی فرمائے کہ وہ اسباب اپنی زندگیوں میں پیدا کر سکیں آمین بارک اللہ بارک اللہ, بارک اللہ, اللہ قرآن وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواب الكريم ملك مقرر الله فرحيم رب العليم